السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام الحمد للہ علیہ شیخ نبینا محمد وعلى وصحبی اجمعین. الحمد للہ اللہ کی فضل سے شیخ کلیم مدنی حفظہ اللہ ہمارے یہاں ہمارے درمیان موجود ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں شیخت شروع کریں گے دراصل شیخ, شیخ مختار مدنی حفظہ اللہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے پروگرام کی شروعات میں وہ نہیں ہے میں شیخ محترم سے شیخ کریم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جلد کا آغاز کریں زکم اللہ خیر السّلام علیکم و شیق آپ کو آواز شیخ آپ کو ہوش ہے آپ کو شروع کر سکتے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے جی شکر آ رہی شکر. الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت والجلال کے لئے لائق و زیبہ ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مطبع پھر سے ہم اپنے اس دورہ علمیہ کی دوسری کڑی میں یعنی اس درس کے دوسرے سلسلے میں اپنے سامعین کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے کو پڑھانے کو سننے کو سنانے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین اخلاص اللہیت کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم عمل کریں اللہ رب العالمین یوم آخرت یعنی آخرت کے دن ہمارے لیے ان اعمال کو ذریعہ نجات بنائے آمین آ, پچھلے درس میں ہم لوگوں نے آ, قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے بعد شیخ باز رحمہ اللہ نے آ, جن صورتوں کا ذکر کیا سورت الزلزلحیل یعنی سے لے کر کے سورہ ناس تک اس کو ہر ایک مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اس کو صحیح سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نیز یہ کہ اس کے معانی مفاہیم کو اس کی تفسیر کو اچھے عالم سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور تو اس کے لیے جو سجست کیا تھا انتخاب کیا تھا عام عوام الناس کے لیے شیخ نواز رحمہ اللہ نے وہ آرٹستے تھیں جن کے مختصر ہونے کے باوجود اس کے اندر بیش بہا معانی ہیں اور جو اس میں غور و فکر کرے گا فکرے اس کے اندر غور و فکر کرے گا تدبر کرے گا تو یہ پائے گا کہ صورتوں کے اندر زیادہ تر آخرت کا تذکرہ ہے آخرت کا خوف ہے مزید یہ کہ جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہے ان کا علاج بتایا گیا ہے اور جو برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے توحید کے اوپر ابھارا گیا ہے اس لیے ان صورتوں کو یاد کرنے کی تلقین کی تھی اور انسان کی ابتدا قرآن مجید سے ہی ہونی چاہیے تاکہ برکت بھی بنی رہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہوا آیا ہے اب قرآن مجید سے تعلقات اور رابطے کو انسان اگر جوڑے رکھے تو اس کے کیا فوائد ہیں وہ پچھلے درس میں گزر چکے ہیں اب قرآن مجید کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے احکام کو ایمان کے احکام کو اور جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں ان کو بھی سیکھے کہ اسلام کیا ہوتا ہے ہم کلمہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں اس کے معانی کیا ہوتے ہیں ہم نے جو گواہی دی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں سید المرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس گواہی کو دینے کے بعد ہمارے اوپر کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے مزید یہ کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کہیں پر انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں پاس ہو جاتے ہیں لیکن آپ کام کرنے کے لیے نہیں جاتے جہاں پر آپ نے جاب کا انٹرویو دیا ہے تو آپ کو وہاں پر تنخواہ نہیں ملے گی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے انٹرویو کے کامیاب انٹرویو میں کامیابی کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں آپ ان ذمہ داریوں کو حسن خوبی سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان شروط کی پابندی کریں جو شروط کمپنی کی جانب سے آپ کے لیے لاگو کی جائے گی تو اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر آتی ہیں اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ہم پابند ہیں اگر واجب ہے فرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس سے مفر نہیں ہے اور اگر مستحبات ہے تو اس کو بھی ادا کرنا انسان اپنے لیے ضروری ہی سمجھے کیونکہ فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی کوئی نقص ہوگا تو انسان کے جو نوافل ہوں گے مستحبات ہوں گے اور تقوعات ہوں گے اس کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل کی جائے گی تو لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں اس کے شروط کیا ہیں کن چیزوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ میں خلل پڑتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے نکل کر کے دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے تو ان چیزوں کی جانکاری انشاءاللہ اللہ اس درس میں دی جائے گی بھی اطن اللہ تو شیخ نواز رحمہ اللہ کہتے ہیں الدرس الثانی دوسرا درس ارکان الاسلام اسلام کے ارکان اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں بنی ال اسلام علاقے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں کے اوپر ڈالی گئی سب سے پہلے ہے شہادتین شہادتین کا مطلب دو گواہی اور دو گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے نیز یہ کہ ان کے آخری نبی ہونے کے اوپر گواہی اور ان کے مطلب ان کی اطاعت و فرما برداری کی گواہی تو سب سے پہلی چیز جو ذکر کیا ہے شیخ نواز رحمہ اللہ نے کہتے ہیں الدرس الثانی ارکان الاسلام ارکان الاسلام شیخ ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکانوں کا بیان یعنی اب ہم اس کو شروع کریں گے اور اس, کی اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اور اس درس کا مقصد یہی ہے شیخ ابن نواز رحم اللہ کا کہ جو عوام الناس ہیں کہ قرآن مجید سے ان کا تعلق جڑے مزید یہ کہ وہ اسلام کے پانچوں ارکان کو ایمان کے ارکان کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ایمان اور اسلام کے اندر کہیں سے کوئی خلل آتا ہے تو ان ان چیزوں کا علم رہے گا تو وہ اس خلل کو اور اس کمی کو دور کر سکتے ہیں اس نقص کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کو آ, عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر سکتے ہیں تو شیخ نواز احمد اللہ کہتے ہیں وہ اوحا کہ پانچ اسلام کے جو ارکان ہیں شہادتین ہیں اسی طریقے سے نواز ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے پھر روزہ ہے یا بعض روایات میں پہلے روزہ ہے پھر حج ہے یہ پانچ ارکان یعنی کہ اللہ رب, اللہ کی ویدانیت کی گواہی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا یہ ایک ہوا اسی طریقے سے نماز یہ دوسری دوسرا, دوسرا رکن ہے زکوٰۃ یہ تیسرا رکن ہے حج یا روزہ چوتھا رکن ہے اور ان دونوں میں سے ایک یعنی حج اور روزہ ملا کر کے کل پانچ رکن ہوا تو کہتے ہیں نواز رحمہ اللہ شہادت اللہ اللہ وحمد اک رسول اللہ ان پانچوں رکن میں سے سب سے عظیم رکن اور پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بشرحیم مابیا نشروۃ اللہ اللہ کہ اس چیز کو یعنی اللہ کی وحدانیت کو شہادت اللہ الہ اللہ و انہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے بشرح شرح اس کے معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ کلمہ لا الہ اللہ کہنے کے کیا شروط ہیں کس طریقے سے انسان دل سے کہہ رہا ہے اس کے اوپر یقین ہے کہ نہیں اس کے اندر ذرہ برابر شک تو نہیں ہے اس کی سچائی پر یقین ہے کہ نہیں اعتقاد ہے کہ نہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ اللہ کہے تو کلمہ کہنے کا جو مقصد ہے گواہی دینے کا جو مقصد ہے شہادت و اللہ الہ اللہ کا تب جا کر کے پورا ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں اور کلیما کا مطلب یہ ہے جو لا اللہ اللہ میں لا الہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی پوجا کی جاتی ہو جتنے کی وہ ان تمام کی عبادت باطل ہے وہ سب کے سب باطل ہیں اللہ, اللہ سوائے اللہ رب العالمین کی عبادت کے کہ اس کی عبادت برحق ہے عبادت تو بہت سارے لوگوں کی کی جاتی ہے لیکن تمام کی عبادت باطل ہے نا ہے حق صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے کیونکہ وہی معبود برحق ہے وہی اس لائق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے یا عبادت کا کچھ حصہ ان کے لیے انجام دیا جائے تو پہلی نفی ہے کہ آپ جتنے بھی معبودان باطلا ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے سب کا انکار کرنا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر جو عبادت حق ہے حق جو سچی عبادت ہے برحق عبادت ہے اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لا الہ اللہ میں دو رکن ہیں ایک نفی ہے ایک اثبات ہے دونوں جب تک نہیں کہا جائے گا جب تک کسی کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور رک جاتا ہے آگے کا جملہ نہیں کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملحد ہے وہ کسی بھی معبود کو مانتا نہیں ہے اور اگر کوئی اللہ کہتا ہے کہ صرف اللہ صرف اللہ اور لا الہ نہیں کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبودیت کو کسی اور کے لیے بھی ثابت کرتا ہے اس لیے علماء نے کہا کہ دونوں کلمہ رکن ہے لازم و مل... کلیمہ کا دو رکن ہے نفی و اس اور دونوں ایک ساتھ کہنا ہے لازم ملزوم ہے کہ تمام مابودا باطلہ کی نفی کی جائے ان کی عبادتیں ان کی عبادت کی نفی کی جائے اور عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین جو عرش کا مالک ہے اس کے لیے ثابت کیا جائے کیونکہ وہی معبود برحق ہے اور عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے تو یہ باتیں شیخ ابن عباد رحمہ اللہ نے کی اور اس کے اندر کہاں شروط لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں جس کا خیال رکھنا لا الہ الا اللہ کہنے والے کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے قبل اس کے کہ میں اس کے شروط بیان کروں اسلام جو ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام اسلام سیرنڈر کرنا سیرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بات کو غور سے سمجھیں گے جب آپ نے اور ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے ہم بندے ہیں اس کے غلام ہیں اس کی اس کے اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے میری زندگی کے تمام معاملوں میں اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا میری اپنی مرضی نہیں چلے گی اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں اس میں اپنی رائے کا اور اپنے اپنی خواہش کا دخل ہم اس کے اندر نہیں دیں گے اسی طریقے سے اللہ کی اللہ کے احکام کو ماننے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ میرا اپنا نہیں ہوگا بلکہ واشهد ان محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی رسالت کی گواہی اپ دے کر کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کا جو طریقہ ہوگا وہ میرا اپنا نہیں بلکہ اس رسول کا ہوگا جس رسول کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری شریعت کو نازل کیا ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گویا آپ اپنی تمام چیزوں کو اپنی خواہشات کو اور اپنی ارادے کو اپنی تمام چیزوں کو اقوال و افعال کو اللہ رب العالمین کے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اب ہم جو بھی کریں گے وہی کریں گے جو تو کہے گا اگر تیری مرضی ہوگی اس کام کو تو کریں گے اور مرضی ہوگی تو نہیں کریں گے یعنی آپ کی تمام چیزوں کے اوپر اللہ اس کے رسول کی حکومت ہو گئی اس کلمے کے اقرار کے بعد اسی کا مطلب ہوتا ہے اس اسلام سرنڈر کرنا اسلام لانے کے بعد آپ اسلام میں پورے طور پر داخل ہوں گے یہ اگر آپ ایک قدم بھی اٹھائیں گے راستے میں چلنا ہے کیسے چلنا ہے تو چاروں طرف نگاہ لگا کر کے نہیں چلنا ہے نگاہ اٹھا کر کے نہیں چلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ آ راستے کا حق رکھا ہے نگاہ کو نیچی کر کے چلنا ہے اسی طریقے سے گھر میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے کاروبار کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے یعنی زندگی کے ہر گوشے گوشے کے اندر انسان کس طریقے سے رہے کس طریقے سے معاملات کرے تجارت کرے شادی بیاہ کرے اور باقی عقائد احکام وغیرہ یہ تمام چیزیں تو سب سے اوپر ہیں ان تمام چیزوں کے اندر وہ کس طریقے سے رہے گا وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور اس کے تابع ہو کر کے ہی وہ کام کر سکتا ہے تو یہ کلیمہ الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی کلیم الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے اس کی گواہی دیتا ہے اور اس شہادت کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد تجارت میں آپ دیکھیں تو سوری کاروبار بھی کر رہا ہے یہ نماز میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ کوتاہیاں بھی ہیں اور دیگر امور میں دیکھیں تو اس میں بدعات انجام دے رہا ہے شرکیات کو انجام دے رہا ہے خرافات کو انجام دے رہا ہے تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے اس کے اسلام میں جس قدر وہ برائی کرے گا اور جس قدر وہ اللہ رب العالمین کے احکام, احکام کی مخالفت کرے گا اسی قدر اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا رہے گا اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یادین ا من خلوف کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ تو سیلنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی مرضی چلے گی ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہنسنے کے لیے بھی کس طریقے سے ہنسیں اور بولنے کے لیے کس طریقے سے گفتگو کریں ان تمام چیزوں کی تعلیم و تربیت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے تو اسلام کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی حاکم کی مرضی اس کے اوپر چلتی ہے اگر آپ کسی معاملے میں اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان نے آپ کے اوپر کیسا شکنجا کسا ہے کیا آپ کو رب کے حکم سے دور کر رکھا ہے رب کی غلامی سے اس نے نکال دیا ہے تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اسلام کے معانی کو اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے فمن اور اس کے اشارے شخب الرضاق البد اللہ حفظ کہتے ہیں فمن اب ہی پر کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سیرنڈر کرنے سے انکار کرتا ہے انکار دو قسم کا ہوتا ہے ایک یا تو قولی ہوگا کہ نہیں نہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور ایسا بہت کم مسلمان بلکہ مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ فعلی طور پر تو منکر ہو سکتا ہے لیکن قولی طور پر شاید خال خال آپ کو مثال ملے گی کہ کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتا ہو پھر وہ یہ کہتا ہو کہ نہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے قرآن کی بات نہیں مانیں گے ایسی نادری ملے گی بلکہ اس کا تصور بھی شاید ممکن ہو سکے تو جو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرنے سے اس کے احکام سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے تابع ہونا اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنا اپنی حکومت نہیں چلانا اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام ان احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ ایک مستسلم کا جو سرنڈر کر چکا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اپنے ماتھے کو جا کر کے سر کو جا کر کے جھکا دیتا ہے تو وہ یہی شرک ہے آ, تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام سیلنڈر اور غلامی کو کہتے ہیں اور اس کے برعکس تکبر آتا ہے اور تکبر سے ہی شرک پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے پانچ ارکان کا ذکر آیا جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو اب لا الہ الا اللہ یہ اس کے معانی کیا ہے جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے والا نہیں یہ سب معانی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا جو اصل معانی ہے اصل معنی ہے اس کی تفسیر خود قران مجید میں ذکر ہے لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے ذالک بی ان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب العالمین عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت برحق ہے باقی جتنی کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام باطل ہے جملے کے فرق سے لا الہ الا اللہ کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے اور علماء نے اس کے تعلق سے احکام بھی جاری کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان حسر نہیں کرتا یا برحق لا معبود بحق نہیں لاتا ہے تو اس سے معانی میں فرق پیدا ہوتا ہے اور ایک نیا ما... نیا معنی پیدا ہوتا ہے جس سے عقیدے میں آ... آ... آ... لفظی طور پر ہی صحیح لیکن خلل پیدا ضرور ہوتا ہے تو اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اگر آپ کہیں گے کہ برحق لگانے کی ضرورت کیا ہے اور اتنا زور آپ اس کے اوپر کیوں ڈال ہیں تو اب جیسے مثال کے طور پر برحق کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سچا معبود ہے اور باقی جو ہے باطل ہیں جھوٹے ہیں اگر آپ برحق نہیں لگاتے ہیں سچا نہیں لگاتے آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اگر اس طریقے سے آپ کہیں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر اعتراض کر سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جبکہ دنیا میں بہت سارے معبودان پائے جاتے ہیں جن کی لوگ عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اس کی سچائی کی دلیل پھر قرآن مجید سے دیں گے تو جا کر کے یہ ہوگا کہ معبودان تو ہیں دنیا کے اندر لیکن ان کی عبادت باطل ہے جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سچی ہے تو دنیا کے اندر جو معبود ہیں ان کا انکار اور ان کی عبادت کا انکار بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جو حقانیت ہے عبادت کے تعلق سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو رکن ہیں جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے اب لا الہ الا اللہ کے جو سروت ہے آ, وہ بعض علماء نے کہا کہ سات ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ آٹھ ہیں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ علم ہے کا معنی جو ہے مطلب جو ہے وہ انسان کو معلوم ہے صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہنے سے آ, انسان کے دل کے اندر آ, اللہ رب العالمین کی جو جلالت ہے اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے وہ نہیں بیٹھتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ جو جملہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بےتاقا والی حدیث پتہ ہوگا وہ کتنا آ, ایک آدمی آئے گا کل قیامت کے دن یوگ بیروج ایک آدمی آئے گا جس کے پاس ننانوے گناہوں کا دفتر ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ بچے گا نہیں تو اللہ رب العالم اس حدیث کے اندر میں کی روایت ہے کہ ایک بتاقا ہوگا بتاقا مطلب کارڈ ہوتا ہے جس پر کلمہ لا الا اللہ یا شہادتین تبت ہوگا تو وہ آدمی یہ سوچے گا کہ یہ ننانوے گناہوں کا دفتر ہے یہ صرف ایک نے ہے جو لا الہ اللہ کی ہے ننانوے گناہوں کا اور ایک ایک دفتر تاحد نگاہ نگاہ جہاں تک پہنچے گی اتنا بڑا ایک رجسٹر گناہوں کا ہوگا تو یہ آدمی سوچے گا اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے سامنے یہ لا الہ اللہ اتنا ہلکا ہے ایک بطاقہ کی ایک کارڈ کی کیا قدر قیمت اور کتنا وزن ہو سکتا ہے تو اس کے 99 رجسٹر جو ہیں وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ جس کارڈ کو جس کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہوگا وہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ یا کلیمت الشہادہ لکھا ہوگا وہ اس کو دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا جس کی وجہ سے اسے نجات مل جائے گی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو جب یقین سے کہا جائے اخلاص اللہ کے ساتھ کہا جائے اس کی سچائی پر اعتقاد رکھتے ہوئے کہا جائے تو جا کر کے اس کلمے کے اندر وہ قوت اور وہ مضبوطی پیدا ہوتی ہے اگر کوئی اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا ہے تو آپ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں چونکہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو سجدہ بھی کر رہا ہوتا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور دوسرے کے لیے وہ جانور بھی ضمع کر رہا ہوتا ہے منتیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے اس لیے کلمے کے معانی کو سمجھنے سے انسان بہت ساری برائیوں سے خفر و شرک سے بچ جاتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ آ, کی العلم ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ نے تو کہا ہے کہ فعلم لا الا اللہ. اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں شروط کا تو ذکر نہیں کیا آپ لوگوں نے شروط کہاں سے لے? آپ لوگوں نے شروع کہاں سے ذکر کیا یا آپ لوگ شروط کہاں سے لائے تو یہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ کتاب و اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریر یعنی اقرار موجود ہیں ان سنت ان سنتوں کا دراسہ کرنے کے بعد اسی طریقے سے قرآن آیات کا دراسہ کرنے کے بعد علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کلمہ لا الہ اللہ کہنے کے کہنے کے ساتھ شروط ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے جس طریقے سے ہر چیز کا شرط ہر چیز کی شرط ہوتی ہے ہر ایک چیز کی جیسے آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھانا چاہیں میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں کوئی فوراً کھڑا ہو جائے گا ہم کہیں گے نہیں نہیں رکو بھائی نماز کے لیے وزو شرط ہے کھڑا ہو جائے گا ہم کہیں گے رکو بھائی نماز کے لیے قبلے کا استقبال شرط ہے اگر وہ ناپاک کپڑے میں کھڑے ہو جائے میں کہوں گا رکو بھائی نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے تو کوئی بھی عبادت آپ دیکھیں تو ہر چیز میں آپ وہ کہے گا کہ یہ شرط کہاں سے لائے آدمی کہیں پر بھی کیسے بھی جدھر بھی رخ کر کے کرے نماز پڑھے تو ہم کہیں گے نہیں آپ کتاب و سنت کو جب پڑھیں گے تو تمام چیزوں کو جب نماز کے تعلق سے جمع کی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز وضو کے بغیر قابل قبول نہیں ہے نماز اگر قبلہ رخ کر کے نہیں پڑھی جائے تو قابل قبول نہیں ہے تو قبلہ رخ اگر نہیں کیا جائے نماز کے اندر تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی تو کسی طریقے سے آپ حج دیکھ لیں اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے اور مینا میں رکنے کے بجائے وہ کہیں اور رکتا ہے عرفات میں رکنے کے بجائے وہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہر جگہ تو اللہ کی ہے لیکن ہم کہیں گے نہیں بھائی جہاں جہاں نبی صلی اللہ وسلم نے تفصیل بتایا ہے وہ ان جگہوں کا ان جگہوں کے اوپر رکا جائے اسی طریقے سے اگر کوئی چھ ہی طواف کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں تو کہا ہے ولیفو بالو دل آتی اللہ کے گھر کا طواف کرو اس میں تو عادت نہیں لکھا ہے تو ہم کہیں گے نہیں تواف افادہ ہو یا طواف قدوم ہو یعنی جو رکن ہے جو طواف جس عبادت ہے جس عبادت میں عمرہ میں یا حج میں اس کا کرنا ان عادات کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ضروری ہے ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کلم اللہ تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ شروط کہاں سے لے آتے ہو شروط کہاں سے بیان کرتے ہیں تو یہ شروط کتاب و سنت کا ہی خلاصہ ہے اور ہر ایک شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دلیل موجود ہے اور اس کے اندر قرآن مجید اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی اشارہ ہے تو جیسا کہ ابن وحب ابن منبی رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے یعنی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے تو ان سے کہا گیا سوال کسی نے کیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بالکل ہے جنت کی کنجی ہے لیکن ہر کنجی میں دانت ہوتا ہے وہ جو کی ہوتی ہے نا کی کے اندر الگ الگ دانت بنے ہوتے ہیں اور ایک ہی کی سے ایک ہی چابی سے ہر چیز نہیں کھلتی ہے آ, یعنی ہر دروازہ یا ہر لاک یا ہر تالا نہیں کھلتا ہے آ, جب تک اس کے اندر اس کے موافق دانت نہیں ہو اس وقت تک وہ تالا یا کنجی یا وہ مطلوبہ چیز نہیں کھل سکتی اسی طریقے سے لا جنت کی کنجی تو ہے لیکن کنجی کے لیے دانت کا ہونا ضروری ہے پنجی طبی مفت لہو اصل انفتی حالت کہ اگر تم ایسی چابی لاتے ہو جس کے اندر آ, جس کے دانت بنے ہوئے ہیں تو جنت کے دروازے کھلیں گے اور اگر نہیں لاتے ہو تو نہیں کھلیں گے یہ اس سے اشارہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط اس کے ضوابط اس کے قیود اور اس کے تقاضے جو ہیں اس کی طرف ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجرد لا الہ الا اللہ کہنا کیا لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا زبان سے باقی دل میں کوئی اعتقاد نہیں ہے وہ زبان سے تو کہتا ہے نا تو اور اس کے کوئی ضابطے جو شروع تھا آپ بتا رہے ہیں اگر وہ قبول نہیں کرے اس کو نہیں اس کا اقرار کرے تو کیا صرف اللہ کہنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے کہا دیا ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے کہتے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے عیسائیت کے میں کہا منافقوں نے زبان سے گواہی دی لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے قول میں جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار نہیں کیا تھا تو لا الہ اللہ کے جو شروط ہیں اس کا خیال رکھنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے تو پہلی شرط ہے کہ علم ہو یعنی لا الہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا جائے اس کا معا... اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں تو اس کے معنی کا نفی کا کیا مطلب ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کا علم حاصل کیا جائے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبدود اللہ میں المیم اللہ کی عبادت کرو جس کا جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی طریقے سے بھی اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ ساتھ شرک سے کرنے سے بھی روکا گیا کہ یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے نہیں بنانا ہے اور اس جملے سے جو ہے <coughs> جو کلمہ لا اللہ کے معنی سے اس سے کرتے ہیں یعنی ان کا اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے تو ان کے کلمہ کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ ہے اللہ من شہید بالحق یا علام کہ جو اس کے حق کے ساتھ گواہی دیتے ہیں اور حق کا مطلب یہاں پر علم ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما ولم کہ جو جس کا حال جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اسے اس بات کا علم تھا کہ لا الہ الا اللہ دخل جنت جیسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ جنت میں داخل ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ علم کے اوپر یہ نسر صریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب ہوم کہ جو جسے علم ہو لا الہ الا اللہ کا اور وہ اس حال میں ہی انتقال کرے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا اس کلمے کو سیکھنے اس کے جاننے اس کے علم و معانی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ یقین ہو اور یقین شک کے مقابلے میں آتا ہے کہ کلمہ کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہو اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہو اللہ رب العالمین کے معبود برحت ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہو بلکہ پورا یقین جاظم ہو ایک پرسینٹ بھی شک نہیں ہو کیونکہ توحید میں بٹا نہیں چلتا ننانوے پرسینٹ توحید مکمل ایک پرسینٹ نہیں توحید میں کوئی بھی بٹہ نہیں چلتا وہ مکمل اور پختہ ہو پختہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برق نہیں ہے گرچہ پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہو پورے انسان جنات سب مل کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتے ہو پھر بھی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہوگا ان تمام لوگوں کی عبادت جن کی کی جاتی ہے وہ عبادت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت اگر سچی ہوتی تو سب لوگ کرتے ایسا نہیں ہے. پوری دنیا مل کر کے بھی کفر و کا ارتکاب کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کوئی بھی نہیں کرے بھی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوگا جو عرش مجید کا مالک ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے معنی پر کہ عبادت کا جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیتا هذا من الحائق یش حد اللہ الہ اللہ مستقین وسلم کلبہ کہا کہ اس دیوار کے پیچھے اگر کسی سے ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین سے لا الٰہ اللہ کی گواہی دیتا ہو کہ قرار کرتا ہو مستعقین بحا کلبہ دل کے یقین سے یعنی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو تو دونوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پہلی شرطائی علم. علم کو حاصل کرنا ہے معنی کو سمجھنا ہے کہ لا الہ کا کیا مطلب ہے اللہ کا کیا مطلب ہے دونوں جوڑ کر کے کیا مطلب ہوگا اگر ہم صرف لا الہ الہ بولیں تو اس سے کیا خرابی اور کیا سنگینی ہو سکتی ہے الا صرف بولیں گے تو اس کے کیا جو خطرناک نتائج ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں ہم کو کیسے بولنا ہے کون سی چیز رکن ہے اور کون سی چیز کون سی چیز اس کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری اور بلکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خلق تم جن والن صلی اللہ اپنی توحید کے اقرار کے لیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر تو ہم اور آپ سب کے سب سے مطالبہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی میدانیت کا اقرار کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق جو توحید کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کریں تو علم کا جو پہلی شرط ہے اس کا معنی گزرا اس کا مطلب گزرا اور یقین جو شک کے مخالف میں آتا ہے کہ شک نہیں کرنا ہے کلمے کے اندر بلکہ توحید پر پختہ یقین رکھنا ہے اور بھی جو میں نے چیز بتائی وہ آئی بات اور کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوا صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے بور رضی اللہ عنہ کی کہ جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تیسری شرط جو ہے اخلاص اخلاص جو شرک اور ریا کے منافی ہے اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہے ایک ڈبہ ہے اس کے اندر آ, گیہوں کا دانا جو ہوتا ہے گیہوں کی بیج یا دانا جو گیہوں ہوتا ہے یا دھان جو بھی کہیے آپ غلہ میں سے کچھ بھی لے لیں دال لے لیں کچھ بھی لے لیں مثال کے طور پر اس ڈبے کے اندر وہ ہے اس کے ساتھ اس میں پتھر بھی ہے اور چونا بھی ہے اور بالو بھی ہے مٹی بھی ہے گندگی بھی آپ اس سے دال کو نکالنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے صاف کر کے اور دھول کر کے جو دال آئے گی اور اس سے جتنی بھی گندگیاں صاف ہوں گی تو دھول کر کے اور صاف ستھرے انداز میں جو دال آئے گی تو یہ سمجھیے کہ یہ اخلاص ہوا یعنی تمام چیزوں سے تمام گندگیوں سے اس کو چھٹکارا مل گیا بالکل یہ خالص دال تو وہی جو آپ کی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ نہیں کہ آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور یہ جو عبادت ہے اس کے اندر محبت کسی اور سے بھی کر رہے ہیں جھک کسی اور کے در پہ رہیں مانگ کسی اور سے رہیں خوف دل میں کسی اور کا ہے بھروسہ کسی اور کے اوپر ہے رغبت و رحبت کسی اور سے ہے امیدیں کسی اور سے آپ نے لگائی رکھی ہے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے گندگیوں سے لپیٹ رکھا ہے جب تک یہ تمام چیزیں ختم نہیں کریں گے اس سے آپ بالکل توکل کو رغبت و رحبت کو امیدوں کو جو بھی چیزیں سب کی سب عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے کلمے کے اندر اخلاص نہیں پائے گا تو یہ مطلب ہے اور اور اس کے مقابلے میں رہا آتا ہے دکھاوا آتا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے اندر اخلاص للهیت نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایسی حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه کہ جو بالکل اخلاص و للہیت کے ساتھ لا اله الا اللہ کہے گا کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا لوگوں میں سے وہ نیک بخت ہوگا جو میری شفاعت کا حقدار ہوگا تو اخلاص اللہیت کے ساتھ یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ کہ اس کلمے کے معانی کو سمجھ کر کے اس کا علم رکھ کر کے اور اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے اخلاص اللہیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے توحید پر ایمان لانا ہے اور اپنی توحید کو ان تمام امور سے جو امور ہماری توحید کو گدلا کرتی ہے گندا کرتی ہے اور توحید کو مخدوش کرتی ہے ان تمام چیزوں سے اپنی توحید کو بچانے کا نام اخلاص ہے اور جیسا کہ اس کی ایک مثال اللہ نے بڑی پیاری مثال اخلاص کی اگر آپ دیکھیں گے خالص چیز کی مثال جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ وہ انلام <لَعِبْرَة> کہ چوپائے جو ہیں اللہ نے کہا اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے نصیحت ہے کیسے نسخی کمافی بتون فرفن لبنصن اللہ نے جو مثال پیش کی ہے اس کے اوپر غور کریں اللہ نے کہا کہ چوپایوں کے اندر جو چوپائے ہیں جانور ہیں اس کے اندر تمہارے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے ہم اس کا دودھ پلاتے ہیں دودھ کیسے آتا ہے گوبر جانتے ہیں گوبر اور خون کے بیچ سے ہم دودھ نکالتے ہیں سائغ اگر بیچ سے دودھ کو اگر ہم ایسے دنیا میں خون اور گوبر کے درمیان رکھ دیں تو اس کی بو جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں مل جاتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں ساغن خالصن خالص دودھ نکالتے ہیں سائغن اور اس لائق دودھ ہوتا ہے کہ پینے والا بغیر کسی کراہیت کو اس کو پی لیتا ہے تو یہی اصل ہے کہ اخلاص کو آپ جو کلیم الہ اللہ اس میں اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اس کو دیگر لوگوں کی عبادت سے دیگر لوگوں کے اوپر توقل کرنے ان سے امید لگانے ان سے دعائیں کرنے سے بالکل محفوظ رکھیں اور صرف صرف اپنی تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں جیسا کہ اللہ نے مثال دی ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ اللہ نکالتا اور اس لائق بناتا ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے اچھا رہ سکے بہتر رہ سکے اور پینے والے اس کو پی سکیں اور اس دودھ کے اندر نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی آمیزش ہوتی ہے تو یہی اخلاص اللہ کی <تصفح> مثال ہے اور اگر اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے دکھاوا پائی جاتا ہے تو ریاکاری اور دکھاوا کو اللہ رب العالمین نے شرق قرار دیا ہے اور کہا کہ انا اغن الشرقہ یعنی شرقی من عمل عملا اشرك معیہ فیہ غیر, غیر من عمل عملا اشرك فیہ معیہ غیری ترکتہو و شرقہو کہ کوئی اگر ایسا عمل کرے جو اس عمل کو دوسرے کے لیے کرتا ہے تو میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ شرک ہے میں اس کو اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں اور تیسری چوتھی شرط جو ہے لا الہ الا اللہ کی صدق ہے کہ سچے سے بولنا سچائی سے بولنا ہے جھوٹ جھو, جھوٹے دل سے نہیں کہنا ہے یعنی صرف زبان سے نہیں کہنا ہے کہ دل جھٹلا رہا ہو اور زبان کہہ رہی ہو جیسے کمی منافقین کا ذکر گزرا کہ وہ زبان سے کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ اور یہ لوگ جھوٹے ہیں واللہ انہم اللہ گواہی ہے پوری سچائی پائی جانی چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد ان اللہ الا اللہ وانّ محمد رسول اللہ صدقل بھی اللہ, اللہ علیہ کہ جو انسان گواہی دے سچے دل سے لا الہ الا اللہ اور ان محمد رسول اللہ کی تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے اور دل اور اگر زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو تو اسی کو نفاق کہتے ہیں کہ زبان سے وہ جو منافقین تھے وہ نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے تھے لیکن ان کے دل میں اس کے خلاف بات ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل بھی واضح کیا اور اس کو قبول ان کی جو جو شہادت تھی اس کو قبول نہیں کیا پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو کلمے سے محبت ہو نفرت نہیں ہو یعنی اس کلمے کی جو نشر و اشاعت ہے اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے سے اس کی نشر و اشاعت کرنے سے محبت ہو اس کلمے کے اقرار کے بعد آپ کو اتنی محبت ہو کہ اگر اس کلمے کے اخرار کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے مصیبت پہنچتی ہے تو کلمے سے محبت کی بنیاد پر آپ ان تکلیف کو اور ان تکالیف کو اور ان مصیبتوں کو برداشت کریں جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ دیگر صاحب اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کلمے کے اقرار کے بعد اس سے محبت کی بنیاد پر اور اس کو سچے دل سے کہنے کی بنیاد پر اور اس کے اس کا جو علم تھا اس کی بنیاد پر اس پر جو یقین کامل تھا اس کی بنیاد پر وہ تمام تکالیف کو سہتے چلے گئے اور کبھی بھی کلم اللہ کی گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے تو محبت اس کلمے سے ہونی چاہیے اور سچی محبت ہونی چاہیے نفرت اور جو بغض ہے وہ دل کے کسی گونے کونے میں یا کسی گوشے میں نہیں ہونی چاہیے اور محبت ایسی ہو جو خالص اس کے لیے ہو یعنی کہ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں کامین اللہ سمیت اللہ اندازہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں ہی میں سے کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت جو تعظیم والی ہوتی ہے محبت کے اللہ سے جیسے تعظیم و اجلال والی محبت کرتے ہیں وہ بھی ان سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا فطری محبت الگ چیز ہے اپنے والدین سے محبت ہے اپنے بال بچوں سے محبت ہے علی سے محبت ہے یا یہ سب کو فطری محبت ہے یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن جو لوگ اللہ کے مقابلے میں جیسے جو لوگ اپنے پیر و فقیر سے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی تعظیم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ کی کرتے ہیں تو اس چیز کو اللہ نے شر قرار دیا ہے حب اللہ والذین آمنوا اشد بحب اللہ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ان کی محبت جو ہوتی ہے اشد یعنی اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے اس کے اندر محبت کے اندر جو ہے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور چھٹی شرط یہ ہے کہ علیم قیاد المنافی ترق علیم قیات کا مطلب یہ ہے کہ <coughs> کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کلمہ چاہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کی عبادت کو چھوڑ دیں تو آپ, آپ کا سر کسی کی آ, کسی کے درگاہ پر یا کسی کے آستانے پر آپ کا سر نہیں جھکنا چاہیے آپ کی جبین نیاز خم نہیں ہونی چاہیے اور یہی مطلب عیسائیت قومین یوسلم وجہ وہ ہوا محسن الفقر اسلم قبل عروط کہ جو موم یوسلی مجھے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ ہوا محسن اور وہ محسن ہو یعنی اللہ رب العالمین نے اوپر اس کا پختہ ایمان بھی ہو اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتا ہو اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو فقر استمثقل عربۃوطفا وہی اصل میں عربت وطفا کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہے یعنی وہی اصل میں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہے اس کے معنی کو سمجھنے والا ہے اور اس کا کہنے والا ہے <لَهُك> اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف پلٹو اور اسی کے سامنے سرخم تسلیم کر دو. تو انقاد, انقیاد کا مطلب ہوتا ہے انتصال یعنی فرما برداری کرنا اس کے تقاضے کو پورا کرنا اور ساتویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ القبول المنافل الرد رد کے جو کلمہ کے جو کلیمہ کو قبول کرنا دل و جان سے قبول کرنا آ, اس کو <coughs> جب جب اس کے تقاضے پورا, پورا کرنے کی باری آتی ہو تو اس کو پورا کرنا اور اس کے معانی ما کو سمجھنا اس کو دل و جان سے قبول کرنا جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا انکان کے لوگوں سے کہا جاتا کہو لا اللہ تو تکبر کرتے تھے نہیں کہتے تھے تو جب لا الہ اللہ کا معنیٰ اور معانی اور اس کے مطالب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں اور اس کے تقاضے بیان کیے جائیں آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جیسے کسی عالم نے بیان کیا توحید کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے غیروں کے دروازے پر غیروں کے دروں پر نہیں جکا جائے غیروں کے لیے منتیں نہیں مانگی جائے کسی کے لیے ذبح نہیں کیا جائے نظر نظر نہیں مانگی جائے تو اس قسم کی چیزیں اگر ذکر کی جائیں تو پھر ان میں سے اگر کوئی برنگیختہ ہو ارے تم یہ کیسی بات کہتے ہو ہم تو ایسا کرتے ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں تو اگر اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے یا اس میں خلل پیدا کر رہا ہے یا اس کے لا الہ الا اللہ اور اس کے قبولیت کے درمیان یہ چیزیں رکاوٹ اور خلل پیدا کر رہی ہیں اور آٹھویں شرط جو ہے وہ القف ربیما بند اللہ کہ اللہ کے علاوہ جیسا کہ یہ اسی میں داخل ہیں جیسا کہ بعض علمان ساتھ شروع میں داخل ہیں کہ جو اہل شرک ہیں اس سے براعت کا اظہار کرنا اہل شرک سے براعت کا اظہار کرنا جیسے لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مابودان باطلا سے آپ پوری طریقے سے دوری اختیار کرتے ہیں کس کوئی بھی اس لائق نہیں اس سرزمین پر جس کی عبادت کی جائے سب کے سب مابودان باطلہ ہیں اللہ سوائے اللہ رب العالمین کے کہ وہ عبادت کا سچا حقدار ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام چیزوں کی نفی ہوتی کہ صرف مابودان باتلہ کا ہی انکار نہیں کرتے بلکہ جو جو جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کی عبادت کا بھی انکار کرتے ہیں تو اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقال اللہ وکافار من اللہ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے اس کا انکار کرے اس سے بارات کا اظہار کرے تو جا کر کے اس کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا تو یہ کلیمہ معنی ہے اور اس کے شروط ہے جن شروط کو سیکھنا سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب عدل محمد جو ہیں یہ اردو میں بھی پائی جاتی ہیں اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں روزانہ پڑھیں خود پڑھیں اور اپنے گھر کے اندر بھی لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں ایک ایک صفحہ دو دو صفحہ کر کے پڑھیں جو اردو زبانیں موجود ہے تاکہ جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کا جس کو ماننا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے اگر یہ عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا ایمان بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی جسم کے اندر روح نہیں ہو تو روح کے بغیر جسم کی جو حالت ہوتی ہے وہی عقیدہ توحید کے بغیر اس کے یقین اور اس کے ایمان کی حالت ہوگی یعنی اس کا ایمان ایمان نہیں کہلائے گا تو اس لیے ان کے کلیم الہ اللہ کے معنی کو اس کے شروط کو سیکھنا ضروری ہے اور ایک شعر بیان کیا ہے شیخ ابن باز رحیم اللہ نے کہ یہ سات شروط شروع جو ہیں عربی کے ایک شعر میں جمع کیا گیا ہے ان سات و شروع کو علم یقین وصدق محبت الحد امن اہل کفر کفران کبیما سی ولا من لها تو یہ آٹھ شروط جو ہیں اس شعر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں تو کلمہ الا اللہ کا معنیٰ اس کا مطلب اس کا مفہوم اور اس کے جو شروط ہیں اس کے تعلق سے ہم نے ابھی جانکاری حاصل کی کہ علم ہے اسی طریقے سے یعنی کلمہ کی جو پہلی شرط علم ہے پھر یقین ہے پھر صدق ہے پھر اخلاص ہے پھر محبت ہے پھر الانقیاد ہے اسی طریقے سے القبول ہے اور والکفر بما یعبد من دون اللہ یعنی غیر اللہ اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے برات کا اظہار کرنا بھی ہے اب اس کے بعد یہ کلمہ لا الہ اللہ کے شروط اور اس کے معنی تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جیسے کسی حدیث میں کچھ لوگ نا اعتراض کرتے ہیں سنت وغیرہ کہ اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ اللہ دخل الجن غور سے سنیں الا اللہ دخل الجنہ کہ جو لا الہ اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ کہنا ضروری نہیں جو لوگ منکرین ان کے لیے سنت عموماً اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہوگا گرچہ وہ اب ان کے سنت نہ ہوگی صرف لا الہ اللہ کہنے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا میرے بھائی صرف لا الہ اللہ کہنے سے نہیں ہوگا لا الہ اللہ کے ساتھ آپ کو نبی کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے آپ کہیں گے حدیث میں ذکر نہیں ہے حدیث میں تو صرف الاَ اللہ کا ذکر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ اللہ کے تلقین کی تو لا الہ اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا یہ کس نے سکھایا آپ کو یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کلمے کی سچائی پر اس وقت تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علام کی رسالت پر ایمان نہیں رکھیں گے تو لا الہ اللہ کا مطلب یعنی اس کا مستلزم جو ہے وہ محمد الرسول اللہ اس کے بغیر یہ کلیمہ مکمل نہیں ہوتا اور آپ جو لا الہ الا اللہ پر بحث کر رہے ہیں کہ نہیں صرف لا الہ کہنا, کہنا ہے تو یہ یہ کلام کس کا ہے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں اور کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے اگر ضروری نہیں ہے تو پھر اس بات کی صدافت اور حقانیت پر آپ کو یقین کیسے ہے اور جگہ جگہ, جگہ پر جو احادیث آئی ہے ان تمام احادیثوں کو جمع کرنے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا لا الہ الا اللہ کے ساتھ <coughs> وہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے اب یہ کہیے کہ یہ چیزیں ان بلٹ ہے اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی بلا اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھے تو یہ ہے تو دوسرا بیان جو ہے وہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی جتنی بھی باتیں عبادت کے تعلق سے ہوں یا عقائد کے تعلق سے ہوں معاملات کے تعلق ایک <تصفح> <نبی سلم تصفح> منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بات ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور اس کے اوپر ایمان لانا یہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے تو اس لیے علما تصدیق فیما اخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ کی کرنا فیما امر یہ نہیں کہ ہاں کوئی کہہ دے کہ ہاں جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب سچی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صنعت سے جو حدیث مانتے ہیں اسی پر بس نہیں ہوگا وطا ات ہو فیما امر کہ جہاں حد... نبی صلی اللہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے اندر آ... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی واجب ہے اسی پر بس نہیں وہ جتنی بمانحا انہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے تناب اور پرہیز کرنا بھی ضروری ہے وہ اللہ اللہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کی عبادت اپنے طریقے پر نہیں کی جائے بلکہ اللہ کی عبادت تو ضروری ہے جیسا کہ میں پہلے آرس کر چکا ہوں لیکن اس کا طریقہ وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی تفسیر کی ذمہ داری توضیح اور تشریح کی ذمہ داری اللہ عرب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے رکھی اور کا واما انزل کا ذکر علی تو بھائی رحیم و طرح کہ ہم نے آپ کی طرف جو ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس کی تفصیر و توضیع آپ لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام باتوں میں تصدیق کی جائے تمام باتوں کے اندر جو ہے وہ تصدیق کی جائے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہم مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں مانیں گے جو درایت کی کسوٹی پر بالکل صحیح اترے گی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں باتوں کو مانیں گے جو ہمارے عقل کے مطابق آئے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں ہوا یہ اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مرضی سے ماننا ہے اور اللہ کی مرضی کیا ہے رسول فہد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں دیں جن چیزوں کا حکم کرے تم ان کو مانو اور اسے لے لو ومان ہا کمانوسن چاہو اور چیزوں سے اللہ رب البی صلی اللہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فل یہ حضر اللہ یوخا لیفون فتنا کہ جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور عذاب علیم سے دردناک عذاب سے دو چار نہ کر دے اس چیز سے ڈرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پہ الذین بنو اطیعوا اللہ وہ اطیعوا اور رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے و فرما برداری کرو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت و فرما برداری کرنا انہی بات میں کرنا ہے جن باتوں کا ذکر قرآن میں ہوگا اگر نبی کی احادش میں میں ایسی باتیں آتی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی ہے ایسا اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا بلکہ مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو واجب اور فرض قرار دیا ہے تو جو منکرین سنت اپنی بات کو دین کو ماننے کے لیے اپنی ہوا اور اپنی خواہشات کو دخل دیتے ہیں آ, وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کلم اللہ کی گواہی تو دیتے ہیں نبی کی رسالت کی گواہی تو دیتے ہیں تو اس میں وہ کنڈیشن اپنی جانب سے لگا کر کے دیتے ہیں کہ نبی کی رسالت کو ہم اسی وقت مانیں گے جب قرآن سے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تاکید ہوگی حالانکہ اللہ نے کہا رسول ہم نے تو رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے ان کی اطاط و فرما برداری کی جائے اللہ کی بات تو قرآن میں موجود ہے لیکن سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کو جو اللہ نے تفسیر کی ذمہ داری دی جیسا کہ قران کی ایت ہے وہ کہا ہے تو جب تک ہم احادیث کو نہیں مانیں گے جب تک احادیث کے اوپر پوری احادیث جو صحیح احادیث صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہوگا تو اپ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیسے ہوگی تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان کے اطاعت و فرما و بازی ان کے احکام میں اوامر میں ان کے اطاعت و فرما و بازی اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور عبادت کے اسی طریقے کو اپنانا طریقے کو نبی صلی اللہ نے رواج قرار دیا ہے اس کو کہتے ہیں شہادت اللہ اللہ مطلب کو پورا نہیں کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح باتوں کو نہیں مانتے ہیں. نبی کی اطاط وی سے پیچھے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ کے منع کردہ چیزوں کا ارتقاب کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اس طریقے پہ نہیں کرتے جس طریقے پر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج قرار دیا اور اسی کو ضروری قرار دیا ہے تو پھر آپ کے شہادت محمد رسول اللہ کے اندر خلل پیدا ہے ہوتا ہے اس لیے ضروری اس بات ہے ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو رسالت کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی کلمہ شہادت میں دیتا ہے اس گواہی کے اوپر نظرثانی کرے اور دیکھیں کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے نہیں کہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں وہ ناکام ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اسے کفے افسوس سے ملنا پڑے تو اس اس وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی گواہی ہے اس کا وہ مطلب ہے جو میں نے ابھی بیان کیا اور وہی کتاب و سنت کے اندر مطلب ہے اور اسی کے اوپر تمام علمائے کرام کا متم تقدمین سے لے کر کے متاثرین اور معاصرین کا اتفاق ہے اس کے بعد ابن نواز رحم اللہ کہتے ہیں اصل ہے اسی کے اوپر بنیاد ہے یعنی وہی دین اسلام کی بنیاد ہے اگر کسی چیز کی بنیاد نہیں رہے تو باقی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ اصل ہے کل قیامت کے دن کوئی کتنا بھی سجدہ کی بنیاد جب تک وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار نہیں کیے رہے گا توحید کے تقاضے قابل قبول نہیں ہوگی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کلم لا اللہ کے شروط کو اور اشحد ان محمد رسول اللہ کے تقارے کو اور اس کے جو شروط ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے مطابق عمل کریں توحید جس قدر مضبوط ہوگی اللہ رب العالمین کے قربت اسی قدر ہوگی کل قیامت کے دن جو جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا اور بقیہ اعمال جو ہوں گے وہ آپ کے درجات میں بلندی کا سبب بنیں گے اگر عقیدے میں کمزوری ہے عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہے تو پھر آپ کے کثرت اعمال بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے عاملت اللہ کا مصطاق ہوں گے کہ کل قیامت کے دن کچھ پیشانیاں ایسی ہوں گی جو بہت عمل کرنے والی ہوں گی لیکن تھکا, تھکا تھکاوٹ ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی لیکن ان کو کوئی بھی فائدہ ان کا عمل نہیں دے گا تو یہ توحید کے بعد سلاد یعنی نماز جو ہے اور زکوٰۃ زکوۃ وغیرہ جو ہے اور رمضان کے روزے ہیں اور بیت اللہ کا جو حج ہے لمن استطاع جو اس کے استطاعت رکھتے ہیں اس کا ذکر آئے گا تو سلاد جو ہے نماز جو ہے وہ دوسرا رکن ہے ہماری اس دن اسلام کا پہلا رکن تو شہادت ہے دوسرا رکن نماز ہے اور نماز اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کا رکن بنایا ہے توحید کے بعد وہ سب سے عظیم ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منہا فتح علیحای منہا فتح علیہ وحا جو پانچوں وقت کی نماز کی محافظت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ نمازیں روشنی کا کام دیں گی برہان دلیل بنیں گی قیامت کے دن عذاب سے مشکل و پریشانی سے وہ نجات کا سبب بنیں گی اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے یعنی پانچ وقت کے نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نقل کوئی روشنی ہوگی نقل کوئی دلیل ہوگی اور نہیں نجات ہوگی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا اور حامان اور ابئی ابن خلف خلف کے ساتھ ہوگا تو یہ نماز کی اہمیت ہے انشاءاللہ نماز کی اہمیت تو مزید ہم آئندہ ہفتہ آپ لوگوں کو نماز کے احکام اور اس کے تعلق سے جو مختصر اس کی صفات کے تعلق سے آپ کو بیان کریں گے مزید یہ کہ اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے اسلام کے اندر اور جو نماز کے اور بھی جو بعض احکام ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ درس کے اندر کریں گے آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سیکھنے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے اور جو کمی کوتا ہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے درگزر کرے ہمیں علمائے حق کے سامنے بیٹھنے ان کی شاگردی اختیار کرنے اور ان سے دین خالص کو جو دین نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں موجود تھا اس دین کو اسی طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا تھا آمین اقول ہادا و قولي هذا لی الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملكوم برؤوف الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ایک ایک دو سوال اگر لے سکتے ہیں تو وہ جو ہوسٹ ہیں آ, وہ لے سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے اندر فضا کم اللہ خیرہ ابارکی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کسی کا سوال ہے تو وہ چیٹ پہ ٹائپ کیجئے میں شیخ کو فارورڈ کرتا ہوں شیخ دیکھ لیں گے وہ سوال انشاءاللہ ش ایک سوال آیا ہے, شاید آپ دیکھ سکتے ہیں چیٹ پہ نہیں میں پڑھ دیتا ہوں سوال آیا ہے کہ جس شادی میں گانے بجانا تو اس شادی کا کھانا حلال ہے کیا نہیں یہ سوال ہے شیخ کھانے کا تعلق اس سے نہیں ہے اس میں شرکت ہے کہ ایسے جگہ جہاں پر گانا بجانا ہوتا ہو تو آپ جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس شادی میں گانا بجانا ہوتا ہو اور آپ اس کے روکنے پر قادر نہیں ہو تو اس منکر میں شامل نہ ہو اس میں چاہے وہ کسی کے بھی ہو اچھے آدمی کی ہو خراب آدمی کو جہاں پہ گانا بجانا میوزک وغیرہ ہوتا ہو منکرات ہوتے ہوں برائیاں ہوتی ہوں جس شادی میں یا جس ولیمے میں وہاں پر شریک ہونا درست نہیں ہے یہی صحیح ہے اور حدیث بھی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور ان کی جو پیاری بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے دعوت دی اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے کچھ چیز دیکھا شعی فی بئی تھی فراج جو کوئی چیز ان کے گھر میں دیکھی اور پھر وہ لوٹ کر کے واپس چلے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں چلے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہارے گھر میں تصویر دیکھی ہے تو آپ سوچیں کہ جہاں پر تصویر موجود ہو نبی صلی اللہ علام اس کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے اور وہاں سے واپس چلے آتے تو پھر گانا بجانا اور یہ سب چیزیں تو بہت تو اوپر کی چیزیں ہیں تو یہ چیز جہاں پر یہ ہو وہاں پر شریک نہیں ہونا چاہیے کھانے کی حرمت پر حکم نہیں لگایا جاتا ورنہ یہ کہ... نہیں لگایا جا سکتا ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے, ہے نا آج کل ہر گھر میں کیا اہل حدیث کیا دوسرے لوگ ہر گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے تو وہاں جو کھانا بنتا ہے وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا تو یہ کہا جائے کہ ایسی جگہ پر شرکت کا کیا حکم ہے اور کھانے کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہوگا وہاں پر شریک ہونا یہ اصل مسئلہ ہوگا اور اگر کوئی ولیمے کا کھانا اگر آپ کو بھیج دے اور وہ حلال کھانا ہے اور آپ وہاں پہ شریک نہیں ہوتے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس میں شرکت کا مسئلہ ہے کہ کیا ہم وہاں پر شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ایسی جگہوں پر شرکت نہیں کرنا چاہیے آپ ان کو سمجھائیں اگر وہ سمجھ گئے اور وہ تمام منکرات کو جو اللہ اس کے, رسول کے مخالف ہیں ان کے احکام کے مخالف ہے اگر اس سے وہ رک گئے تو آپ جا سکتے ہیں ورنہ نہیں ہے اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان کو ایک صحابی نے دعوت دی تھی اور انہوں نے ایک سنت کی مخالفت ان کے گھر میں دیکھی تو وہ دعوت چھوڑ کر کے واپس چلے آئے. تو یہ ہے کہ وہاں پر رہنا ہے کہ نہیں اس منکر کی وجہ سے البتہ یہ کھانے کے اوپر کوئی بھی حرام کا حکم نہیں لگے گا نہیں so پڑ پایا تو قرآن میں جو سجدہ ہے جو سجدہ ہے وہ سجدہ کسی بھی وقت کبھی بھی کر سکتے ہیں جو نماز جو قرآن مجید کا سجدہ ہے آپ وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور سجدے کا صرف اطلاق جو ہے وہ نماز پر نہیں ہوتا ہے جو نماز ہے وہ الگ چیز ہے سجدہ الگ چیز ہے تو آپ سجدہ جب جس وقت آئے جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ وائف سجدے کی آئی تو آپ سجدہ کر لیجئے اور قرآن قرآن مجید کے جو سجدہ ہے وہ واجب نہیں لیکن مستحب ہے یعنی سنت ہے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کو بغیر بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس وقت کر لیں بعد میں کر لیں لیکن جس وقت آتا ہے اس وقت آپ کر لیں آپ کے لیے بہتر ہے نہیں کریں گے کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے با وضو کریں وہ بھی چلے گا بے وضو کریں وہ بھی چلے گا جیسا کہ با صاحب اکرام سے ثابت ہے صواب جزاک ملام علیکم و اللہ شیخ اگر شیخ سجدہ تلاوت کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے شیخ اس میں بھی اختلاف ہے اس میں بھی اختلاف ہے والله جی. اس کے لیے خیر. استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے لیکن نماز کے اندر رہے تو نماز کے اندر اگر سجدہ آ تو اس میں استقبال قبلہ ضروری ہے کیونکہ جی آپ نماز کے باہر ہیں تو اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے جیسے دعا عبادت ہے قرآن کا سجدہ عبادت ہے بہت ساری عبادت ہے تو دعا کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے کہ آپ ہی رخ ہو علما کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخو تو ویسے ہی سجدے میں یعنی قرآن سجدہ کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے اللہ علیہ کی جی جی جی بالکل